دیوانہ شاعر سعادت حسن منٹو اگر مقدس حق دنیا کی متجسس نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے تو رحمت ہو اس دیوانے پر جو انسانی دماغ پر سنہرا خواب طاری کر دے میں آہوں کا بیوپاری ہوں لہو کی شاعری میرا کام ہے چمن کی ماندہ ہواؤں اپنے دامن سمیٹ لو کہ میرے آتشیں گیت دبے ہوئے سینوں میں ایک تلا برپا کرنے والے ہیں یہ بے باک نغمہ درد کی طرح اٹھا اور باغ کی فضا میں چند لمحے تھر تھرا کر ڈوب گیا آواز میں ایک قسم کی دیوانگی تھی ناقابل بیان میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی میں نے آواز کی جستجو میں ادھر ادھر نگاہیں اٹھائیں سامنے چبوترے کے قریب گھاس کے تختے پر چند بچے اپنی ماماؤں کے ساتھ کھیل کود میں محف تھے پاس ہی دو تین گنوار ہوئے تھے بائیں طرف نیم کے درختوں کے نیچے مالی زمین کھودنے میں مصروف تھا میں ابھی اسی جستجو میں ہی تھا کہ وہی درد میں ڈوبی ہوئی آواز پھر بلند ہوئی میں ان لاشوں کا گیت گاتا ہوں جن کی سردی دسمبر مستعار لیتا ہے میرے سینے سے نکلی آہ وہ لو ہے جو جون کے مہینے میں چلتی ہے میں آہوں کا بیوپاری ہوں لہو کی شاعری میرا کام ہے آواز کنویں کے عقب سے آ رہی تھی مجھ پر ایک رقط سی تاری ہو گئی میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ سرد اور گرم لہریں بیک وقت میرے جسم سے لپٹ رہی ہیں اس خیال نے مجھے کسی قدر خوفزدہ کر دیا کہ آواز اس کوئیں کے قریب سے بلند ہو رہی ہے جس میں آج سے کچھ سال پہلے لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا اس خیال کے ساتھ ہی میرے دماغ میں جلیان والا باغ کے خونی حادثے کی ایک تصویر کھنچ گئی تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ باغ میں فضا گولیوں کی سنسناہٹ اور بھاگتے ہوئے لوگوں کی چیخ پکار سے گونج رہی ہے میں لرس گیا اپنے کاندھوں کو زور سے جھٹکا دے کر اور اس عمل سے اپنے خوف کو دور کرتے ہوئے میں اٹھا اور کنویں کا رخ کیا سارے باغ پر ایک پرسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی میرے قدموں کے نیچے خوشک پتوں کی سرسراہٹ سوکھی ہوئی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز پیدا کر رہی تھی کوشش کے باوجود میں اپنے دل سے وہ نامعلوم خوف دور نہ کر سکا جو اس آواز نے پیدا کر دیا تھا ہر قدم پر مجھے یہی معلوم ہوتا تھا کہ گھاس کے سرسبز بستر پر بے شمار لاشیں پڑی ہوئی ہیں جن کی بوسیدہ ہڈیاں میرے پاؤں کے نیچے ٹوٹ رہی ہیں یکائک میں نے اپنے قدم تیز کیے اور دھڑکتے ہوئے دل سے اس چبوترے پر بیٹھ گیا جو کنویں کے ارد گرد بنا ہوا تھا میرے دماغ میں بار بار یہ عجیب سا شعر گونج رہا تھا میں آہوں کا بیوپاری ہوں لہو کی شاعری میرا کام ہے کنویں کے قریب کوئی متنفس موجود نہ تھا میرے سامنے چھوٹے پھاٹک کی ساتھ والی دیوار پر گولیوں کے نشان تھے چوکور جالی مندھی ہوئی تھی میں ان نشانوں کو بیسیوں مرتبہ دیکھ چکا تھا مگر اب وہ نشان جو میری نگاہوں کے عین بالمقابل تھے دو خونی آنکھیں معلوم ہو رہے تھے جو دور بہت دور کسی غیر مرئی چیز کو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی ہوں بلا ارادہ میری نگاہیں ان دو چشم نما سوراخوں پر جم کر رہ گئیں میں ان کی طرف مختلف خیالات میں کھویا ہوا خدا معلوم کتنے عرصے تک دیکھتا رہا کہ دفتن پاس والی روش پر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ نے مجھے اس خواب سے بیدار کر دیا میں نے مڑ کر دیکھا گلاب کی جھاڑیوں سے ایک دراز قد آدمی سر جھکائے میری طرف بڑھ رہا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کے بڑے کوٹ کی جیبوں میں ٹھنسے ہوئے تھے چلتے ہوئے وہ زیرے لب کچھ گنگنا رہا تھا کنویں کے قریب پہنچ کر وہ یکائک ٹھٹکا اور گردن اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا پانی پیوں گا میں فوراً چبوترے پر سے اٹھا اور پمپ کا ہینڈل ہلاتے ہوئے اس اجنبی سے کہا آئیے اچھی طرح پانی پی چکنے کے بعد اس نے اپنے کوٹ کی میلی آستین سے منہ پوچھا اور واپس چلنے کو ہی تھا کہ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے دریافت کیا. کیا ابھی ابھی آپ ہی گا رہے تھے ہاں مگر آپ کیوں دریافت کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر پھر اٹھایا اس کی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے غیر معمولی طور پر نمایاں تھے میری قلبی واردات کا جائزہ لیتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں میں گھبرا گیا آپ ایسے گیت نہ گایا کریں یہ سخت خوفناک ہیں خوفناک نہیں انہیں ہیبت ناک ہونا چاہیے جبکہ میرے راگ کے ہر سر میں رشتے ہوئے زخموں کی جلن اور رکی ہوئی آنکھوں کی تپش معمور ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرے شولوں کی زبانیں آپ کی برفائی ہوئی روح کو اچھی طرح چاٹ نہیں سکی۔ اس نے اپنی نوکیلی ٹھوڑی کو انگلیوں سے کھجلاتے ہوئے کہا یہ الفاظ اس شور کے مشابہ تھے جو برف کے ڈھیلے میں تپتی ہوئی سلاخ گزارنے سے پیدا ہوتا ہے آپ مجھے ڈرا رہے ہیں میرے یہ کہنے پر اس مرد عجیب کے حلق سے ایک قحقہ نما شور بلند ہوا ہا ہا ہا آپ ڈر رہے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ اس وقت اس منڈیر پر کھڑے ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بے گناہ انسانوں کے خون سے لتھڑی ہوئی تھی یہ حقیقت میری گفتگو سے زیادہ وحشت خیز ہے یہ سن کر میرے قدم ڈگمگا گئے میں واقعی خونی منڈیر پر کھڑا تھا مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ پھر بولا تھرائی ہوئی رگوں سے بہا ہوا لہو کبھی فنا نہیں ہوتا اس خاک کے ذرے ذرے میں مجھے سرخ بوندے تڑپتی نظر آ رہی ہیں آؤ تم بھی دیکھو یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی نظریں زمین میں گاڑ دیں میں کنویں پر سے نیچے اتر آیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا میرا دل دھک دھک کر رہا تھا دفتاً اس نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور بڑے دھیمے لہجے میں کہا مگر تم اسے نہیں سمجھ سکو گے یہ بہت مشکل ہے میں اس کا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا وہ غالباً مجھے اس خونی حادثے کی یاد دلا رہا تھا جو آج سے سولہ سال قبل اس باغ میں واقع ہوا تھا اس حادثے کے وقت میری عمر قریباً پانچ سال کی تھی اس لیے میرے دماغ میں اس کے بہت دھندلے نقوش باقی تھے لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اس باغ میں عوام کے ایک جلسے پر گولیاں برسائی گئی تھیں جس کا نتیجہ قریب دو ہزار اموات تھیں میرے دل میں ان لوگوں کا بہت احترام تھا جنہوں نے اپنی مادر وطن اور جذبہ آزادی کی خاطر جانیں قربان کر دی تھیں بس اس احترام کے علاوہ میرے دل میں حادثے کے متعلق اور کوئی خاص جذبہ نہ تھا مگر آج اس مرد کی عجیب گفتگو نے میرے سینے میں ایک حیجان سبر پا کر دیا میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ گولیاں تڑا تڑ برس رہی ہیں اور بہت سے لوگ وحشت کے مارے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ایک دوسرے پر گر کر مر رہے ہیں اس اثر کے تحت میں چلا اٹھا میں سمجھتا ہوں میں سب کچھ سمجھتا ہوں بہت بھیانک ہے مگر ظلم اس سے کہیں خوفناک اور بھیانک ہے یہ کہتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے سب کچھ کہہ ڈالا ہے اور میرا سینہ بالکل خالی رہ گیا ہے مجھ پر ایک مردنی سی گئی غیر ارادی طور پر میں نے اس شخص کے کوٹ کو پکڑ لیا اور تھرائی ہوئی آواز میں کہا آپ کون ہیں آپ کون ہیں آہوں کا بیوپاری ایک دیوانہ شاعر آہوں کا بیوپاری دیوانہ شاعر اس کے الفاظ زیرے لب گنگناتے ہوئے میں کنویں کے چبوترے پر بیٹھ گیا اس وقت میرے دماغ میں اس دیوانے شاعر کا گیت گونج رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا سامنے سپیدے کے دو درخت ہبت ناک دیو کی طرح انگڑائیاں لے رہے تھے پاس ہی چمبیلی اور گلاب کی خاردار جھاڑیوں میں ہوا آہیں بکھیر رہی تھی دیوانہ شاعر خاموش کھڑا سامنے والی دیوار کی ایک کھڑکی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا شام کے خاکستری دھندلکے میں وہ ایک سایہ سا معلوم ہو رہا تھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ اپنے خوشک بالوں کو انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے گنگنایا آہ یہ سب کچھ خوفناک حقیقت ہے کسی صحرا میں جنگلی انسان کے پیروں کے نشانات کی طرح خوفناک کیا کہا میں ان الفاظ کو اچھی طرح سن سکا تھا جو اس نے اپنے منہی منہ میں ادا کیے تھے کچھ بھی نہیں یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس آ کر چبوترے پر بیٹھ گیا مگر آپ گنگنا رہے تھے اس پر اس نے اپنی آنکھیں کجیب انداز میں سکیڑیں اور ہاتھوں کو آپس میں زور زور سے ملتے ہوئے کہا سینے میں قید کے ہوئے الفاظ باہر نکلنے کے لیے مسترب ہوتے ہیں اپنے آپ سے بولنا اس الوحیت سے گفتگو کرنا ہے جو ہمارے دل کی پہنائیوں میں مستور ہوتی ہے پھر ساتھ ہی گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا کیا آپ نے اس کھڑکی کو دیکھا ہے اس نے اپنی انگلی اس کھڑکی کی طرف اٹھائی جسے وہ چند لمحہ پہلے ٹکی ٹک ٹک باندھے دیکھ رہا تھا میں نے اس جانب دیکھا چھوٹی سی کھڑکی تھی جو سامنے دیوار کی خستہ اینٹوں میں سوئی معلوم ہوتی تھی یہ کھڑکی جس کا ڈنڈا نیچے لٹک رہا ہے میں نے اس سے کہا ہاں یہی جس کا ایک ڈنڈا نیچے لٹک رہا ہے کیا تم اس پر اس معصوم لڑکی کے خون کے چھینٹے نہیں دیکھ رہے ہو جس کو صرف اس لیے ہلاک کیا گیا تھا کہ ترکش استبداد کو اپنے تیروں کی قوت پرواز کا امتحان لینا تھا میرے عزیز تمہاری اس بہن کا خون ضرور رنگ لائے گا میرے گیتوں کے زیر و بم میں اس کمسن روح کی پھڑپڑاہٹ اور اس کی دل دوست چیخیں ہیں یہ سکون کے دامن کو تار تار کریں گے ایک ہنگامہ ہوگا سینئے گیتی شخ ہو جائے گا میری بے لگام آواز بلند سے بلند تر ہوتی جائے گی پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں آؤ دیکھو اس سینے میں کتنی آنکھ سلگ رہی ہے یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے کوٹ کے اندر لے جا کر اپنے سینے پر رکھ دیا اس کے ہاتھوں کی طرح اس کا سینا بھی غیر معمولی طور پر گرم تھا اس وقت اس کی آنکھوں کے ڈورے بہت ابھرے ہوئے تھے میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا آپ علیل ہیں کیا میں آپ کو گھر چھوڑا ہوں نہیں میرے عزیز میں علیل نہیں ہوں اس نے زور سے اپنے سر کو ہلایا یہ انتقام ہے جو میرے اندر گرم سانس لے رہا ہے میں اس دبی ہوئی آگ کو اپنے گیتوں کے دامن سے ہوا دے رہا ہوں کہ یہ شولوں میں تبدیل ہو جائے یہ درست ہے مگر آپ کی طبیعت واقعتاً خراب ہے آپ کے ہاتھ بہت گرم ہیں اس سردی میں آپ کو بہت زیادہ بخار ہو جانے کا اندیشہ ہے اس کے ہاتھوں کی غیر معمولی گرمی اور آنکھوں میں ابھرے ہوئے سرخ ٹورے صاف طور پر ظاہر کر رہے تھے کہ اسے کافی بخار ہے اس نے میرے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور جیبوں میں ہاتھ ٹھوس کر میری طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ لکڑی جلے اور دھواں نہ دے میرے عزیز ان آنکھوں نے ایسا سما دیکھا ہے کہ انہیں ابل کر باہر آنا چاہیے تھا کیا کہہ رہے تھے کہ میں علیل ہوں علالت کاش کے سب لوگ میری طرح علیل ہوتے جائیے آپ ایسے نازک مزاج میری آہوں کے خریدار نہیں ہو سکتے مگر مگر وغیرہ کچھ وہ دفتن جوش میں چلانے لگا انسانیت کے بازار میں صرف تم لوگ باقی رہ گئے ہو جو کھوکھلے قہوں اور پھیکے تبسموں کے خریدار ہو ایک زمانے سے تمہارے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی فلک شگاف چیخیں تمہارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں مگر تمہاری خوابیدہ سماعت میں احتیاط پیدا نہیں ہوا آؤ اپنی روحوں کو میری آہوں کی آنچ دو یہ انہیں حساس بنا دے گی میں اس کی گفتگو کو غور سے سن رہا تھا میں حیران تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور اس کے خیالات اس قدر پریشانوں مصطرب کیوں ہیں بیشتر اوقات ایک عجیب قسم کی دیوانگی تھی اس کی عمر یہی کوئی پچیس برس کے قریب ہوگی داڑھی کے بال جو ایک عرصے سے مونڈے نہ گئے تھے کچھ اس انداز میں اس کے چہرے پر اگے ہوئے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کسی خشک روٹی پر بہت سی چونٹیاں چمٹی ہوئی ہیں گال اندر کو پچکے ہوئے ماتھا باہر کی طرف ابھرا ہوا ناک نوکیلی آنکھیں بڑی جن سے وحشت ٹپکتی تھی سر پر خشک اور خاک آلودہ بالوں کا ایک ہجوم بڑے سے بھورے کوٹ میں وہ واقعی شاعر معلوم ہو رہا تھا ایک دیوانہ شاعر جیسا کہ اس نے خود اس نام سے اپنے آپ کو متعارف کرایا تھا میں نے اکثر اوقات اخباروں میں ایک جماعت کا حال پڑھا تھا اس جماعت کے خیالات دیوانے شاعر کے خیالات سے بہت حد تک ملتے جلتے تھے میں نے خیال کیا کہ شاید وہ بھی اسی جماعت کا رکن ہے آپ انقلابی معلوم ہوتے ہیں اس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا ہاں آپ نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے میاں میں تو کوٹھوں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر پکارتا ہوں میں انقلابی ہوں میں انقلابی ہوں مجھے روک لے جس سے بن پڑتا ہے آپ نے واقعی بہت بڑا انکشاف کیا ہے یہ کہہ کر ہنستے ہوئے وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا اسکول اس کے ایک طالب علم کی طرح انقلاب کے حقیقی معانی سے تم بھی ناشنا ہو انقلابی وہ ہے جو ہر نا انصافی اور ہر غلطی پر چلا اٹھے انقلابی وہ ہے جو سب زمینوں سب آسمانوں سب زبانوں اور سب وقتوں کا ایک مجسم گیت ہو انقلابی سماج کے قصاب خانے کی ایک بیمار اور فاق مری بھیڑ نہیں ہے وہ ایک مزدور ہے تنومند جو اپنے آہنی ہتوڑے کی ایک ضرب سے ہی عرضی جنت کے دروازے وا کر سکتا ہے میرے عزیز یہ منطق خوابوں اور نظریوں کا زمانہ نہیں انقلاب ایک ٹھوس حقیقت ہے یہ یہاں پر موجود ہے اس کی لہریں بڑھ رہی ہیں کون ہے جو اب اس کو روک سکتا ہے یہ بند باندھنے پر نہ رک سکیں گی اس کا ہر لفظ ہتوڑے کی اس ضرب کی مانند تھا جو سرخ لوہے پر پڑ کر اس کی شکلیں تبدیل کر رہا ہو میں نے محسوس کیا کہ میری روح کسی غیر مرئی چیز کو سجدہ کر رہی ہے شام کی تاریخی بتدریج بڑھ رہی تھی نیم کے درخت کپ کپا رہے تھے شاید میرے سینے میں ایک نیا جہاں آباد ہو رہا تھا اچانک میرے دل سے کچھ الفاظ اٹھے اور لبوں سے باہر نکل گئے اگر انقلاب یہی ہے تو میں بھی انقلابی ہوں شاعر نے اپنا سر اٹھایا اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو پھر اپنے خون کو کسی تشتری میں نکال کر چھوڑو کہ ہمیں آزادی کے کھیت کے لیے وہ سرخ کھاد کی بہت ضرورت محسوس ہوگی آہ وہ وقت کس قدر خوشگوار ہوگا جب میری آہوں کی زردی تبسم کا رنگ اختیار کر لے گی یہ کہہ کر وہ کوئے کی منڈیر سے اٹھا اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حال سے مطمئن ہیں اگر تمہیں اپنی روح کی بالیدگی منظور ہے تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنے کی صحیح کرنا ان کا احساس پتھرا گیا ہے مستقبل کے جاں بخش مناظر ان کی نگاہوں سے ہمیشہ اوجھل رہیں گے اچھا اب میں چلتا ہوں اس نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ دبایا اور پیشتر اس کے کہ میں اس سے کوئی اور بات کرتا وہ لمبے قدم اٹھاتا ہوا جھاڑیوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا باغ کی فضا پر خاموشی تاری تھی میں سر جھکائے ہوئے خدا معلوم کتنا عرصہ اپنے خیالات میں غرق رہا کہ اچانک اس شاعر کی آواز رات کی رانی کی دلنواز نواز خوشبو میں کھلی ہوئی میرے کانوں تک پہنچی وہ باغ کے دوسرے گوشے میں گا رہا تھا زمین ستاروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے اٹھو اور ان نگینوں کو اس کے ننگے سینے پر جڑ دو ڈھاؤ کھودو چیرو مارو میں آہوں کا بیوپاری ہوں نئی دنیا کے میں کیا تمہارے بازوؤں میں قوت نہیں ہے لہو کی شاعری میرا کام ہے گیت ختم ہونے پر میں باغ میں کتنے عرصے تک بیٹھا رہا یہ مجھے قطن یاد نہیں والد کا بیان ہے کہ میں اس روز گھر بہت دیر سے آیا تھا